لا الدین خطوط مب خط واطش تو شیطان کے قدم پر چلنے کا معنی جو بھی اللہ کی نافرمانی ہے گناہ ہے شرک و بدت ہے سبھی شیطان کے خطوات ہیں شیطان کے پیروی ہے یعنی انسان جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ورزی کرتا ہے چاہے وہ کسی بھی انداز سے ہو عقیدے کے لحاظ سے ہو یا کوئی عمل کے لحاظ سے تو سبھی کے سبھی وہ شیطان کے قدموں پر چلنا ہے شیطان کی پیروی ہے <تصفح> تو اس لیے شا... اور یہاں پر اس کی مناسبت کیا ہے اس عائد کی <تصفح> اس موضوع کے اعتبار سے واقعہ بھی اور جو اللہ نے بدکاری بے حیائی سے منع کیا تو یہ سارا شیطان کا رسہ ہے آمد. یعنی کہ شیطان چاہتا ہے بدکاری بے حیائی پھیلانا مسلمان و مومنوں کے اندر خاص طور پر یعنی ان کے اخلاق و کردار کو برباد کرنا تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ عمایہ کہ شیطان کے قدموں پر نہ چلو اور یعنی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اس کے احکام کو اپناؤ ملول فضل اللہ علیکم و رحمۃ الما زکام دن مِنْ تم نہیں اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر تو تم کوئی بھی تم میں سے پاک نہ رہ سکتا اس کا معنی کیا ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں سے اپنے علم سے اور اپنی ان چیزوں سے جو ہے وہ نہیں اپنے آپ کو پاک کر سکتا بلا اللہ اللّہ میں کی میں ایشا لیکن اللہ تعالیٰ ہے جسے چاہے پاک کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے اللہ کی توفیق سے ہیں جس میں اس بات کی تنبیہ کی گئی ہیں انسان کو کہ کبھی بھی اپنی ذات پر اعتماد نہ کرے کبھی بھی اپنی ذات پر اعتماد نہ ہو کسی بھی چیز کے اندر حتیٰ کہ ان یعنی کہ تقویٰ نیکی کی ہدایت کیا ہے ولیہ سے بھی بلکہ یہ سب سے بڑی چیز ہے جہاں پر پر توقل یقین کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے توفیق جس کو دیتا ہے ورنہ نہیں ملتی مل سمیم اللہ تعالیٰ خوب سننے جاننے والا ہے ان دونوں ناموں کی مناسبت اس آیت کے ساتھ دل کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون تزکیے کے پاک ہونے کے قابل لائق ہے اس کو پاک کرتا ہے اور کون ناپاکی کے لائق ہے اس کو ناپاک رکھتا ہے تو یعنی کہ اس کا معنی کیا ہے کہ انسان کو اپنے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے دل جب لائق ہو اس قابل ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہدایت دیتا ہے تکوانے کی پاکیزگی دیتا ہے اور جب دل جو ہے وہ خراب ہو دل ٹیڑا ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے ایسی چیزوں کو دور کر دیتا ہے بالائے تعلیفل ملک مسئلہ آتی اور نہ قسم کھائیں یا تعلی کے معنی آپ نے بتایا تھا کہ قسم کھانا جو تم میں سے الفضل ملک مسع ان فضل سے مراد یعنی جن کو اللہ نے شار و منظتد دے رکھی ہے اور سا کے معنی کشادگی مال کی کشادگی دے رکھی ہے وہ قسم نہ کھائیں این اتو اقربا المساکین اب المحاجری نفی اللہ نہ دینے کی کس کو اپنے رشتہ داروں کو اور مسکینوں اور اللہ کے میں حجرت کرنے والوں کو معاف کر دیں وسفہ اور گزر کریں اللہ تو حدب نہیں اور <ص garments> اللہ تمہاری بخشش کر دے ام غفور الرحیم اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہم نے بتایا تھا کہ سائید کا شانض کیا ہے ابوقصدی کے بارے میں کہ جب حتائشہ پر بہتان لگایا لوگوں نے تو اس میں ان کے رشتہ دار تھے کیا نام مستن وسا تھا مستاحبن وسا تھا جو ان کے ان کے چچا ان کے خالہ تھے یا خالہ ذات کے بیٹے بیٹے تھے اس طرح سے جو روایتی آتی ہیں یعنی ان کے قریبی رشتے دار تھے تو ابو کے صدیق اس کے اوپر خرچ کرتے تھے اس کو وظیفہ دیتے تھے اور یہ صحابی جو ہے بدری صحابی ہے اور مہاجرین میں سے ہے اور فقیر غریب آدمی تھا تو جب بہتان لگایا اس شخص نے بھی تو ابو کے صدیق نے ناراض ہو کر کہا کہ اس پر کو خرچ نہیں کروں تک اس پر اللہ نے حایت ناظر کی اور میں آ تو حبو نے اللہ تو بکر نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری بخشش کرے تو اس سعت میں ہمیں اللہ تحبن یا پھر اللہ علکم اس سے کیا معلوم مانا معلوم ہوتا ہے کہ <تصفيق> <س aktuali> <س Maui> اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخش کرے تو وہ لوگوں کو معاف کرے لوگوں سے درگزر در کرے اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے درگُزر کرے اگر چاہتا ہے کہ اللہ اس پر رحم کرے تو وہ لوگوں کے ساتھ رحم کرے یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ انعامات کو پانے کا ذریعہ ہے کہ انسان جس قدر اللہ کی مخلوقات پر اس کے احسانات ہوتے ہیں اسی قدر اللہ تعالیٰ کے اس کے اوپر احسانات ہوتے ہیں ان ندی نرمون مخصناط غافلات المینات پاک دامن غافلات بھولی بھالی یعنی کہ جو یعنی کوئی چادر چال چراک نہیں ہے چاتر چراک جن کو اس دنیا کے معاملات کا ان کے اندر کوئی دخل زیادہ نہیں ہے المؤمنات جو مومن مسلمان عورتیں ہیں تو ان پر تو وہ لگاتے ہیں اور مومنات کا لفظ ہم کو کیا منع دیتا ہے ایمان وہ تو والی تو ہے لیکن اس کا مفہوم کیا ہے کہ اگر کافر پر توہمت لگائی جائے تو اس پر حد کو حد نہیں, حد نہیں ہے سمجھے نا یہاں <coughs> <coughs> پر یعنی ممنات کا لفظ پہلے بھی ذکر ہوا تھا اسی اسی یعنی کہ حکم کا اور یہاں پر پھر تو مومنات کا جو یعنی کہ لفظ ہے اس بات کا مانا دیتا ہے کہ اگر کسی کافر کا عورت پر تہمت لگائی جائے تو اس تہمت لگانے پر والے پر کوئی حد نہیں کیونکہ کافر کے ہاں کوئی اخلاق نہیں ان کے ہاں کوئی کردار نہیں تو جو اللہ کا باغی ہے اللہ کا دشمن ہے اللہ کے ساتھ بے وفا ہے بندوں کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتا تو ان کے اندر جو بھی بدکاری بے حیائی ہو سکتی ہے تو اس لیے جو قذف کیا تہمت کی حد ہے وہ مسلمان یعنی کہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے کہ کوئی مسلمان عورت یا مرد پر توہمت لگاتا ہے تو اس پر ہے تو ان پر رسماتا ہے کہ جو ان پر تہمت لگاتا ہے ان کے لیے کیا ہے لو فت دنیا وال <تصح> ان پر لان پڑتی ہے لان ڈالی گئی ہے دنیا اور آخرت میں اور یہی چیز سب سے بڑی ہے والما عذاب ال عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ہاں جی هم هم جب ان کی زبانیں ان کے ہاتھ اور ان کے ٹانگیں گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے کہ کس دن قیامت کے دن اور کیسے گواہی دیں گے کہ زبانوں پر مہر لگا دے گا اور یہ چیزیں بول بول کر بتائیں گی کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور نے بتایا تھا کہ اس میں کتادا نے کیا فرمایا ہے کہ انسان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ انسان ہوشیار ہو جا کہ تیرے اپنے اعضا ہی تیرے خلاف گواہ بننے والے ہیں یوم اللہ الدین حق پورا, پورا پورا بدلہ دے گا ان کا صحیح بدلہ یعنی گے اور جان لیں گے گے لوگ ان اللہ حق المبین کے بے شک اللہ تعالی ہی حق ہے یہ حق والا ہے اور مبین ہر چیز کو کھول کر ظاہر کرنے والا ہے الخبیثات الخبیسین خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے الخبیسخبیس و طیبات للطیبین پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے و للطیبات اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے تو اس سے اس مراد عورتیں مرد ہی ہیں یا اور بھی کچھ ہے کا ذکر کیا تھا کہ ایک اور مانا بھی ہے کہ اس سے مراد اتنے عباس رضی اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے کہ اس سے مراد جو ہے پاک باتیں یعنی پاک باتیں کرنے والے پاک مرد ہیں پاک عورتیں ہیں اور ناپاک باتیں کرنے والے یعنی اس طرح کے بختان لگانے والے اس طرح کی بدکاری بے حیائی کی باتیں کرنے والے ناپاک مرد اور ناپاک عورتیں ہیں تو اس سے مراد یعنی باتوں کا بھی ذکر ہے تو <تصفح> یعنی بذات خود انسان بھی ہو سکتے ہیں مرد عورتیں بھی اور ان کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں اور ان کے افعال بھی ہو سکتے ہیں جو ان کے فعل ہیں گندے افعال گندے ان کے اقوال یا ان کے پاکیدہ اقوال پاکیدہ ان کے افعال اریا کا مبر اون یہ بری ہیں اس سے جو لوگ باتیں کرتے ہیں یہ تہمت لگاتے ہیں اور زیادہ اس سے یہ جملہ مانا دیتا ہے کہ اس سے زیادہ معنی قریب جو ہے عورت مرد بذات خود یہ عورت مرد جو ہیں پاک جو پاکیزہ لوگ ہیں طیبون طیبات جو ہیں یہ کون ہیں یہ بری ہیں بالا تر ہیں اس سے جو یہ لوگ ان کے بارے میں تہمت لگاتے باتیں کرتے ہیں لہوم مؤفرتورث گل کریم بخشش اور عمدہ رنز کا ہے بخشش کا یہاں پر وعدہ کیوں کیا گیا اور عمدہ رنز کا کیا مناسبت اس کی کہ بہتان الزام یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کے لیے تکلیف دہ ہیں اور جب انسان ان پر صبر کرتا ہے اور ان کا جواب نہیں دیتا یعنی لوگوں کے تانوں کا ان کے بہتان الزاموں کا جواب نہیں دیتا اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے ان کی بخشش کرنے کا اور ان تانوں سے ان باتوں سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخشتا ہے ان کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اسکن کریم بھی اس کن کریم کیا ہے درجات کی بلندی ہے دنیا میں آخرت میں ان کی عزت ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے اگرچہ لوگ ان کو ظہیر کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت دیتا ہے دنیا اور آخرت میں باللہ من الشیطان الرجیم یا آود بلطعملیہ ذارِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوا فَلَا تَدْخُلُوهَا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تعملون عليم لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ مَا أُخْفِيَ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا اللَّهَ يَعْلَمُ یادین امنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لاتد خربیوتاً نہ داخل ہو ایسے گھروں میں غیر ابویوتی جو تمہارے گھر نہیں ہیں اپنے گھروں کے سوا حتیٰ تستہ یہاں تک کہ یہاں تک کہ تم ان سے حاصل کر لو یعنی ان کو معلوم کروا دو متوسلم وعلیٰ الہ اور ان گھروں کے رہنے والوں پر سلام کہو تسلیم سلام کہو علی احلیھا ان کے رہنے والوں پر اذالکم خیرل لكم لعلکم تذکرون یہی بات تمہارے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت پاؤ فئن لم تجدوا فیها پس اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہیں پاتے فئن پس اگر نہیں تجدوا فیها تم نہیں پاتے فیها اس میں احدن کسی کو فلا تدخلوها پس نہ داخل ہو قوم میں گھروں میں حتائی اذن لكم یہاں تک کہ تم کو اجازت دی جائے وا انقیر لكم ارجعوا فرجعوا اور اگر تمہیں لوٹنے کو کہا جائے تو لوٹ جاؤ ہوا ازکا لكم یہ بات تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے والله بما تعملون علیم اور لا ترى جو تم کرتے ہو اس کو خوب جانتا ہے لیس علیکم جناح نہیں ہے تم پر کوئی گناہ ان خلو ویوتاً غیر مسکون کہ تم داخل ہو ویوتاً ایسے گھروں میں غیر مسکون کہ جس میں کوئی نہیں رہتا جس میں کوئی رہنے والا نہیں ہے فی ہہ متا جس میں تمہارا کوئی ساز و سامان ہے تمہارا کوئی فائدہ ہے ملم ماں تبدون و ماں تک اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے ہو اللما کہہ دیجیے مومن مردوں سے من ابسارحم کہ یغّّو پست رکھیں نیچا رکھیں جھکا کے رکھیں من ابسارحم اپنی نگاہوں میں سے محفد و فروج اور حفاظ کریں اپنی شرمگاہوں کی ظارک از کا رہم یہ چیز زیادہ ان کے لیے پاکیزہ ہے ان اللہ خبیر ماشن بے شکر اللہ تعالیٰ بری طرح باخبر ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں آیت ستائیس سے تیس تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے فرما تالی تعالیٰ آمنوا لَا غیر اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ داخل ہو ایسے گھروں میں جو تمہارے گھروں کے سوا ہے یعنی اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو حتیٰۃسلم یہاں تک کہ تم ان سے حاصل کر لو اور ان کے رہنے والوں پر سلام کہہ دو سابق حیات میں جب اللہ نے زنا کا ذکر کیا ذنا کی حد بیان کی اور ذنا کرنے والوں کا جرم بیان کیا اور اس طرح بہتان کا تحمت کا اس کا بیان کیا اس کی حد بیان کی اس کی مضمت کی تو اس کے بعد اب ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ بیان شروع کر رہا ہے کہ جو اس زناح اور تہمت کا سبب ہے ان چیزوں کے بارے میں اللہ کی تعلیمات پر کہ کیا وہ چیزیں ہیں کہ جو تم کو اس زنا سے تہمت سے بچا سکتی ہیں تو اس میں ایک بہت بڑی جو چیز ہے وہ کیا ہے بلکہ اس میں بنیادی چیز مردوں عورتوں کا یعنی کہ جو غیر مہر مرد عورت ہیں ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل جول نہ رہنا یہ سب سے بڑی بنیادی چیز ہے کہ جو انسان کو ذنا بدکاری سے تہمتوں سے بہتانوں سے اس طرح کی چیزوں سے بچا سکتی ہے اور جہاں پر بھی غیر ماہر مرد عورتوں کا آپس میں ان کا گھلنا ملنا ہے ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ ہے یا بغیر کسی روک ٹوک کے ان کا ایک دوسرے کے سامنے آنا جانا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ذنا بدکاری کا رستہ ہے اور پھر یہیں سے آگے مزید خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جس میں تہمتیں لگتی ہیں بہتان لگتے ہیں الزام تراشیاں ہوتی ہیں اور طرح طرح کے شک و شبہات شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ جب جو گھر میں آ جا رہا ہے بغیر پوچھے بتائے تو اور غیر محرم مرد عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل ملا رہی ہیں تو وہاں پر طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہوں گے کہ اس آدمی کا میری بیوی کے ساتھ کیا تعلق ہے میری بیوی کس کے ساتھ اس کے ساتھ کیوں مل رہی ہے سمجھے نا <تصفح> تو اس لیے مکان واپس کو کش وہاد پیدا ہوں گے آگے مزید بڑھ کر بلکہ بدکاری کے رستے کھلیں گے اس لیے ساری اس طرح کی وہ چیزیں ہیں جو کہ شیطان کے رستے ہیں تو اب اللہ ان آیات میں آنے والی آیات میں جو ہے وہ <تصفح> تعلیمات دیتا ہے کہ کس طرح تم اپنے آپ کو پاک بعد رکھ سکتے ہو پاک دامن رکھ سکتے ہو اور شیطان کے ان رستوں سے بچ کر جو ہے وہ یعنی کہ عزت وقار کی زندگی بسر کر سکتے ہو تو اس میں ایک تعلیم کیا دی <coughs> کہ گھروں میں داخل ہونے کا اس کا ادب کسی کے گھر میں جانے کا کیونکہ گھر کیا ہے حقیقت میں انسان کی اس کی اپنی خاص جگہ ہے اس کی خاص جگہ ہے جہاں پر اس کے یعنی کہ اس کی عورتیں ہیں اس کی بیٹیاں ہیں اس کی بہنیں ہیں یعنی کہ اس کی یعنی کہ ایک پردے کی جگہ ہے تو اس کے گھر کے اس لیے چار دیواری اس کے دیواریں سائی چیزیں کیوں ہیں آدمی کیوں مناتا ہے اس میں مختلف, مختلف چیزیں ہیں گرمی سردی سے بچنے کے لیے اور سب سے بڑی جو چیز لوگوں کی نظروں سے اجل ہونے کے لیے تو اب اگر لوگوں کی نظروں سے آدمی بچ سکتا نہیں نہیں بچ سکتا کہ لوگ جب بھی چاہیں اس کے گھر میں آ جا رہے ہیں بغیر پوچھے بتائے تو اس کا معنی کہ یہ ساری دیواریں یہ چار دیواری یہ ساری چیز ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوا <coughs> تو اس لیے گھروں کا اصل بنیادی ایک بہت بڑا مقصد جو ہے اور ان کے مقاصد کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کی عزتوں کی حفاظت ان کا تحفظ اور یہ چیز تبھی ممکن ہے کہ جب نہ کہ صرف گھر کی چار دیواری بلکہ گھر میں آنے جانے کے بھی آداب رکھے جائیں اور اس کے بارے میں لوگوں کو علم ہو کہ کیسے گھر میں آنا جانا ہے تو فرمایا کہ لاتد خل وبیوتاً غیر ابیوتی کہ اپنے گھروں کے سوا باقی گھروں میں داخل نہ ہو اس کا معنی کہ ہوا کہ آدمی اپنے گھر میں اور اپنے گھر اس کا جو جہاں پر اس کے بی بچے ہیں ہاں یہاں پر اس کو ضرورت نہیں ہے کہ گھر میں یعنی کہ ان کو ان سے اجازت لینے کی اگرچہ اطلاع دینا چاہے وہ اطلاع یعنی کہ ویسے دینا ہو یا ان کو محسوس کروانا ہو اپنے آنے کا یہ چیز ہونی چاہیے جس طرح کہ ابن مسعود رض کی بیوی فرماتی ہے کہ ابن مسعود عبدال مسعود جب گھر میں آتے اور جب دروازے کے پاس آتے تو وہ تھوڑا کھانس سے کھانس سے اس طرح کی آواز نکالتے کہ جس سے ہمیں پتہ چل جاتا کہ وہ آگے ہیں اور ان کا یہ کرنے کا مقصد کیا ہوتا گھر والوں کو اطلاع دینا کہ میں آ رہا ہوں کس لیے تاکہ جو ہے ممکن ہے گھر والے کسی ایسی کیفیت میں ہو کہ جس کو خاون کو دیکھنا پسند نہ ہو یا اس کیفیت کو دیکھ کر خاون کو اچھا نہ لگے تو اس لیے تاکہ وہ اپنے آپ کو اپنا معاملہ سنبھال لیں اپنے آپ کو صحیح کر لیں اب یہ تو ہے کہ اگر آدمی کسی سفر سے نہیں آ رہا اور اگر کسی سفر سے آ رہا ہے تو پھر تو اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ نے باقاعدہ تعلیم دی ہے باقاعدہ حکم دیا ہے کہ اس وقت تک گھر میں نہ جب تک گھر کو اطلاع نہ دو بعض سفروں سے آپ سر جب واپس آ رہے تھے مدینہ کے قریب پہنچے اب لوگوں کے سامنے تھا کہ ابھی ہم گھر میں پہنچ گئے اب مدینہ آ گیا آپ نے وہیں پر لوگوں کو روک دیا مدینہ کے قریب ہی اپنے قافلے کو روک دیا اور فرمایا کے یعنی کہ یہ دن کا وقت تھا اور فرمایا کہ جب شام ہوگی پھر ہم مدینہ داخل ہوں گے تاکہ اس دوران مدینہ والوں کو اطلاع ہو جائے پتہ چل جائے کہ ہمارے لوگ پہنچ چکے ہیں اور آ رہے ہیں اور اس لیے آپ مائیں کہ تعالیٰ عہدم الغیبہ فلاحت کہ اگر تم میں سے کوئی یعنی کہ لمبے وقت کے لیے اپنے گھر سے غائب رہے تو رات کے وقت گھر میں نہ آئے اگر رات کے وقت فرض کرو اپنے گھر کے پاس پہنچتا ہے تو ٹھہر جائے حتیٰ کہ اب صبح ہو اور اگر دن کے وقت آتا ہے تو کچھ وقت ٹھہرے حتیٰ کہ شام ہو یعنی اس طرح سے کچھ وقت ٹھہر کر پھر داخل ہو کس لیے دوسری حدیث میں آپ نمایاں کہ یہ تخورہم او یہ ترمس و اثرات کہیں کہ یہ نہ ہو یا خود انسان یعنی رات کے وقت یا اچانک پہنچ کر کو ان کی ایسی چیزوں کو دیکھے دیکھنے کی کوشش کرے کہ جو اچھی نہ ہو تو ایسی چیز غلط ہے یہ غلطی ہے ایسا کرنا صحیح نہیں ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ اگر سفر سے آتے لمبا سفر ہوتا تو پہلے گھر والوں کو اس انداز سے مدینہ میں داخل ہوتے کہ مدینہ والوں کو خبر ہو جاتی <coughs> اور بلکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ تاکہ جو ہے وہ عورت جو یعنی کہ جس کے بال بکھرے ہیں جس نے کوئی خاص اپنی صفائی نہیں کی تاکہ وہ خامد کے آنے سے پہلے صفائی کر لے اپنے آپ کو سنوار لے اپنے آپ کو صحیح کر لے اور تبھی طور پر یہ دیکھیے ساری چیزیں ہم اگر دیکھیں تو اس کا مقصد کیا ہے مقصد جو ہے وہ گھروں کو آباد کرنا ہے خاند بیوی کے اندر تعلقات کو مضبوط کرنا ہے کہ خاند اگر اچانک گھر میں پہنچتا ہے کسی سفر سے یا لمبے وقت کے بعد تو بیوی کو کچھ اطلاع نہیں کچھ پتہ نہیں اس کو کوئی تصور نہیں کے خاند آ رہا ہے اور صاحب کا زبان یہی کچھ ہوتا تھا تو بیوی کو کچھ اس بات کی خبر نہیں کہ خاند ابھی پہنچے گا تو چونکہ جب خاند غائب ہوتا ہے تو بیوی عام طور پر اپنا کوئی خیال نہیں کرتی کچھ صفائی ستھرائی کا اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کا تو خاونت پہنچتا ہے بال الجھے ہوئے ہیں بیوی کی حالت گندی مندی ہے اور ساری اس طرح کی کیفیت ہے تو یہ ایک باوقات آدمی ایسی کیفیت دیکھ کر وہیں سے نفرت کھا جاتا ہے اور وہیں سے شیطان دل میں جو ہے ایسی نفرت ڈال دیتا ہے کہ پھر وہ نفرت جاری رہتی ہے اس کا اثر رہتا ہے ایسے خاونت بھی یعنی فرض کرو آتا ہے گھر میں اور وہ بھی یعنی کہ بغیر کسی صفائی ستھرائی کے کہنے کا مقصد یہ ساری چیزیں کیوں ہیں تاکہ آپس میں محبت کا رشتہ قائم رہے اور ہر وہ چیز اسلام نے اس کو روکا دور کیا کہ جو اس رشتے کو کسی لحاظ سے بھی ختم کرنے والی یا اس میں کسی لحاظ سے بھی خرل پیدا کرنے والی ہے تو اسی لیے آپ کے تاکہ یعنی کہ اگر گھر والوں کو اطلاع ہو جائے تاکہ وہ اپنی تیاری کر لیں اپنے آپ کو صفائی ستھرائی کر لیں تو بات کر رہے تھے کہ اگر تو آدمی سفر سے ہے تو وہاں پر تو باقاعدہ تعلیم ہے کہ گھر والوں کو اطلاع کرنا اور صاحب کا زمان ہو چکے اطلاع کرنے کا اور کچھ ذریعہ نہیں ہوتا تھا سوائے کہ آدمی گھر کے قریب پہنچے اور پھر کسی طریقے سے گھر والوں کو خبر ہو لیکن آج ہم کہیں گے کہ وہ چیز نہیں ہے آج اللہ نے وسائل دیئے ہیں کہ آدمی دور سے بھی آتے ہوئے ہی یعنی اب اگرچہ وہ ابھی دو سو کلو دور بھی ہوگا تو وہیں سے وہ اطلاع کر سکتا ہے کہ میں اس طرح سے پہنچ رہا ہوں دو گھنٹے بعد تین گھنٹے بعد تو گھر والوں کو اطلاع کر سکتا ہے اور یہ وہ چیز یعنی کہ پہلے والی جو چیز تھی کہ شہر کے باہر ٹھہرنا اور یہ وہ چیزیں اب, اب اس کی ضرورت نہیں ہے یعنی مقصد کیا ہے مقصد ان ساری چیز باتوں کا کہ گھر والوں کو اطلاع ہو جائے تو بات کر رہے تھے کہ اپنے گھر کے حوالے سے بھی یہ ادب ہے سنت ہے چی جے کے دوسروں کے گھروں کے اب دوسروں کے گھر جو آپ کے گھر نہیں ہے ان کے گھروں کے بارے میں اللہ نے کہا مایا کہ حتی ان گھروں میں داخل نہ ہو جب تک تم تستا انیسو ان سے حاصل نہ کر لو انس کیا ہوتا ہے انسد کسی سے ہونا کسی سے معلوف ہونا کیا مطلب کہ جس کو گھلنے ملنے کا مانا دیتے ہیں یعنی کہ کسی کو محسوس کروا دینا کسی کے ساتھ یعنی کہ یعنی کہ اپنے آپ کو یعنی اس کے ساتھ انسد پیدا کر لینا اور یہاں پر انس کا لفظ ہم کو مانا دیتا ہے کہ یہاں پر صرف گھر سے آ کے گھر والوں ان گھر والوں سے آ کے اجازت لینا صرف نہیں ہے صرف بیل بجانا نہیں ہے بلکہ ان سے حاصل کرنے کا لفظ جو معنی دیتا ہے کہ گھر والوں کو اطلاع ہو کہ آپ آ رہے ہیں اور آپ کون ہیں سمجھے نا اور آپ کو بھی اس بات کی خبر ہو جائے کہ گھر والے واقعی ہی آپ کے آنے پر راضی ہیں گھر میں داخل ہونے پر راضی ہیں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان کا لفظ جو ہے تستانیسو کا لفظ جو ہے وہ یہ سارے معنی دیتا ہے کہ گھر والوں کو اطلاع ہونا بھی کہ آپ آ رہے ہیں یعنی کہ جس گھر میں جانا چاہتے ہیں اور آپ کو بھی ان کی موافقت کی خبر ہونا کہ آ کے آپ کے گھر میں آنے پر واقع موافق ہے ان کو کوئی رکاوٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے یا کوئی نارا یعنی کہ ایسی کوئی ناگواری نہیں ہے آپ کے آنے پر کیونکہ بعض اوقات کوئی اچانک آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں گھر میں آنا چاہتا ہوں اب آپ فرض کو نہیں چاہتے کہ ابھی اس حالت میں گھر میں آئے لیکن جب دیکھتے ہیں دروازے پر کھڑا ہے تو پھر کیا ہے ہاں منع نہیں کر سکتے سمجھے نا تو اس لیے دستانی سو کلفت یہ ہے مانا دیتا ہے کہ گھر والوں کو بھی یعنی کہ مانوس کروانا اپنے آپ سے کہ میں کون ہوں اپنے بارے میں اور اب خود بھی ان کے بارے میں محسوس کر لینا کہ آپ کا ان کے اس گھر میں جانا کوئی ناگواری ان کو نہیں اس سے اور ساتھ ہی وط وسلم و علیہ اور اس گھر کے رہنے والوں پر سلام کہنا اور اصل جو سنت ہے اجازت لیتے ہوئے گھر میں داخل ہونے کے لیے وہ کیا ہے وہ سلام ہے جیسا ہے ابو موسا شرعیہ کے حدیث ہے کہ نبی قم و صلاح مائکلان و صلاح کہ اگر تم کسی کے گھر جاتے ہو تو تین بار اجازت لو ان عضین الک و اللہ فرج اگر تم کو اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے اگر نہ اجازت ملے تو لوٹ جاؤ تو حید ابروسا نے اس حدیث پر عمل کیسے کیا وہ حیدمر فاروق کے ان کے پاس آئے ان کے ان کے مجلس میں آنا چاہتے تھے تو انہوں نے باہر کھڑے ہو کر سلام کہا السلام علیکم حیدمر فاروق نے جواب دیا لیکن اپنے کام میں جاری رہے کو کام کر رہے تھے اہم کام پھر سلام کہا دوسری بار انہوں نے جواب دیا سلام کا جواب لے کر اپنے کام کرتے رہے بار تو تین بار وہ سلام کر کے چل دیے اب تین بار جب سلام کر کر کے کر دیا انہوں نے تو عمر فاروق نے اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ ان کو بلاؤ اندر جب غلام ان کو بلانے گیا تو دیکھا کہ وہ تو جا رہے ہیں فرمایا کہ وہ تو جا رہے ہیں کوئی کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ تو جب بلایا بلا کے تو وہ کہا کہ آپ کیوں جا رہے تھے تو وہ سارے حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی ہماتے ہیں کہ تین بار اجازت لو اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر جو ہے وہ واپس چلے جاؤ تو حضرت عمر فرمایا کہ اس حدیث پر جو تم اللہ کے نبی کی حدیث بتاتے ہو کہ واقع اللہ کے نبی کا فرمان ہے اس پر کو گوا لاؤ تو خیر وہ حدیث کا واقعہ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے اور بھی آپ کے اپنے واقعات حضرت سعد ابن عبادہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ان کے گھر جاتے ہیں تو گھر سے باہر کھڑے ہو کر آپ نے سلام کہا السلام علیکم تو سعد ابن عبادہ نے ایسا سے اسلام کا جواب دیا آپ نے پھر سلام کہا پھر انہوں نے ایست سے جواب دیا اور آپ کو اندر آنے کی نہیں دی تین تیسری بار سلام کہا بیٹاؤں کو کہتا ہے کہ آپ اللہ کے لئے بھی سلام کہہ رہے اجازت مانگ رہے ہیں اور آپ اجازت کیوں دے رہے ہیں تو کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارا ہمارے اوپر زیادہ سے زیادہ سلام کہیں تو جب آپ نے تین بار سلام کہہ دیا اب ان کو پتا تھا کہ آپ واپس چلے جائیں گے اپنے بیٹے کو فون بھیجتے ہیں کہ جاؤ آپ کو بلا لاؤ تو کہنے کا مقصد تو یہ ہے سننا طریقہ کہ اجازت مانگتے ہوئے گھر میں داخل ہونے کے لیے سلام کہنا اسی میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی آیا اور آ کے کہن لگا کہ میں اندر آؤں اد تو آپ نے فمایا کہ اپنے آپ کے پاس کو اپنے غلام بیٹھا ہوا تو اس کو کہا کہ جو اس کو کہو کہ پہلے سلام کہے السلام علیکم ادخل سلام کہے پھر پوچھے کہ میں داخل ہوں اس طرح ایک اور واقعہ بھی آتا ہے اسی بارے میں کہ کر صلی اللہ علام کے پاس ایک آدمی آیا اور سیدھا چلا آیا بغیر اجازت لیے آپ نے اس کو سنائے کہ پہلے باہر نکلو جا کے سلام کہو اور سلام کہہ کے آؤ <coughs> تو کہنے خیر خیر میرا مقصد ہے کہ اجازت لیتے ہوئے سلام کہنا یہ ہے سن طریقہ ہاں لیکن یہ سلام ہم کب کہیں گے کہ جب گھر والے سن رہے ہوں لیکن فرض کرو آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر گھر دور ہے گھر والے دور ہیں آپ کی آواز نہیں سن سکتے تو پھر وہاں پر آپ اونچی آواز سے کچھ اور کہہ سکتے ہو یا جو بیل بجانے کا یا دروازہ بجانے کا یہ سلسلہ یہ چیزیں جو ہو سکتی ہیں لیکن جہاں پر گھر والے سن رہے ہوں یعنی کسی کسی کسی کے روم پر جاتے ہیں اور روم والا اندر بیٹھا ہوا سن رہا ہے یا گھر والے آپ کی آواز سن رہے ہیں تو وہاں پر سننا طریقہ یہی ہے کہ آپ وہاں پر بجائے کہ کہنے کے بھائی ابھی اندر آؤں یا دروازہ بجائیں یا اس طرح کی چیزوں کے بجائے آپ سلام کہیں یہ ہے جو سننا طریقہ ہے یہ ہے جو سنتری تو میں نے جو مانا بیان کیا کہ اس میں گھر والوں کو اپنے سے مالوس کروانا کہ آپ کون ہیں کیا چاہتے ہیں اندر چاہتے ہیں اور خود بھی اس بات کا آپ کو یقین ہو جائے کہ گھر والے آپ کے گھر میں جانے پر ان کو کوئی ناگواری یا کوئی اعتراض نہیں ہے و تسلم ولی عہا اور گھر والوں کے گھر میں رہنے والوں کو اوپر سلام کہو تو یہ ہے جو ادب سکھایا گیا ہے کسی کے گھر جانے میں کہ اجازت لے کر جو ہے داخل ہوا جائے گھر میں اور اسی طرح یہ بھی کہ اگر آدمی کسی کے گھر جاتا ہے تو دروازے کے سامنے کھڑا نہ ہو ایسی جگہ پر کھڑا نہ ہو کہ جہاں پر اس کی نظر گھر میں داخل ہو سکتی ہے گھر میں جھانک سکتا ہو ایک صحیح حدیث میں آتا ہے ایک آدمی آیا آپ سب کے دروازے پر اور دروازے کے پاس سامنے سامنے کھڑا ہو کر اجازت مانگنے لگا تو آپ نے اس کو کیا فرمایا حاک ان کا وہ کہ تو دروازے سے یا تو ادھر ہو جا یا ادھر ہو جا یعنی دروازے کے سائٹ پہ کھڑا ہو نہ کہ دروازے کے سامنے کھڑا ہو فن نمن رشتے دان نظر کہ جو اجازت مانگنے کا حکم دیا گیا ہے اجازت لینے کا حکم دیا گیا ہے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیوں حکم دیا گیا ہے اس لیے کہ تاکہ تمہاری نظر کس چیز پر نہ پڑے یعنی گھر میں داخل ہونے سے پہلے تاکہ گھر والے اپنی جو ان کی پوشیدہ چیزیں ہیں جو پردہ کی چیز ہے کوئی عورت ہے کوئی اس طرح کی چیز ہے تاکہ وہ یعنی تمہاری نظر سے دور ہو جائے اس کو وہ چھپا لیں یعنی بعض اوقات کوئی عورت تو نہیں ہوتی لیکن کچھ چیز ہوتی ہے جو نہیں چاہتا گھر والا کہ اس کو کوئی دیکھے سمجھے نا اس پر پھر آدمی کوئی چیز ڈال دیتا ہے اس کو چھپا دیتا ہے یا گھر میں جس طرح بتایا ہے کہ کوئی نامحرم عورت ہے اس آنے والے مرد کے لیے تو اس عورت کا جو ہے وہ باپرد ہو جانا اپنا کسی یعنی کہ ایسی جگہ پر چلے جانا جاؤ جہاں جا جا جا جا جا جا پر اس کو نہ دیکھے تو آپ میں کہ تم سامنے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہو اور اجازت رہے ہو یہ غلط ہے کیونکہ مقصد اجازت لینے کا یہی ہے کہ تاکہ ایسی چیز پر نظر نہ پڑے کہ جو گھر والا نہیں چاہتا اور اسی لیے اگر کوئی بغیر اطلاع کے بغیر پوچھے بتائے آپ کے گھر میں جھانکتا ہے تو آپ نے کیا فرمایا کہ اگر تم کوئی کینکر مار کر اس کے پھوڑ دیتے ہو یا کسی چیز سے اس کی آنکھ پھوڑ دیتے ہو تا تو تمہاری یہ جائز ہے <coughs> بلکہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دن گھر میں تھے تو دروازے کے سراخوں سے کوئی آدمی جھانک رہا تھا <coughs> تو آپ کو بعد میں پتہ چلا تو آپ میں کہا کہ مجھے پہلے پتہ چل جاتا کہ آدمی جھانک رہا ہے تو آپ کے ہاتھ میں ایک کوئی اپنے تیر نمائی اس طرح کی چیز تھی یا تھکلا نمایا کہ اس طرح کی تیخی چیز تھی آپ مانتے کہ میں اس سے اس کی آنکھ پھوڑتا تو اس سے علما نے کیا آخر کیا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی حالت میں کو اس طرح کے شخص کو جو گھر میں جھانک رہا ہے اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس پر کوئی دیت نہیں کوئی قصاص نہیں کس طرح کی ذمہ داری نہیں کیونکہ مجرم وہ خود ہے جو یہ کام کرنے والا تھا تو اللہ ترماتا ہے کہ اس میں کیا ہے ظالی کا خیر الکمل تلّارون ہاں اس حکم کے اندر اس چیز کے اندر گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام اپنے آپ کو مانوس کروانا ان سے اور سلام کہنا اسی میں تمہاری خیر بہتری ہے خیر بہتری کے کیا کیا اس کے اندر فائدے ہیں گھر والوں کے کی کیا فائدے ہیں تمہارے اپنے لیے کیا فائدے ہیں کہ اچانک گھر میں جا کر گھر میں داخل ہو کیا تم فرد کرو تم بھی ایسی چیز دیکھ سکتے ہو کہ جو تم کو ناگوار ہو گھر والے ایسی چیز ان سامنے ہو سکتی ہے کہ جن کا تمہارے تمہیں دیکھنا ان کو ناگوار ہو تو طرح طرح کی ایسی چیزیں اور اسی میں بعض اوقات پھر بہتان بازیاں ہو سکتی ہیں بغیر اجاز لیے تو مندر داخل ہو جاتے ہو اور فرض کرو کہ دیکھتے ہو کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں اور پھر تم نکلاتے ہو تو اس کے بعد کوئی چیز گھر والوں کی غائب ہو جاتی ہے ہاں کس کے سر پہ لگے گی ہاں تمہارے سر پہ لگے گی بھی یہ آدمی داخل ہوا تھا یہ آدمی آیا تھا اسی اٹھائی ہوگی تو وہاں پر پھر الزام تہمتیں بہتان اور یہ ساری چیزیں شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں تو اس لیے اللہ نے اس چیز کا حکم دیا اس میں پردے کا بھی معاملہ ہے پردے کی بھی چیزیں ہیں اور یعنی کہ بے پردگی کے حوالے سے بھی انسان اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے پردے کے حوالے سے بھی اور دوسرا اپنی عزت کو محفوظ کرتا ہے کہ کس طرح کی تہمت اس طرح کی چیز لگنا ایسی چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے فعلم تج دوفی ہا اد فلاں خلوحا ہاں اگر تم کو تم ان گھر میں ان گھروں میں کسی کو نہیں پاتے یعنی اس گھر میں کوئی نہیں رہ یعنی کہ کوئی کوئی نہیں کہ تم جاتے ہو گھر میں کوئی نہیں ملتا فلاں تدخلوہ پھر ایسے گھر میں داخل ہی نہ ہو فلم تجرف ہوئی آخر فلاں تدلوہا جس گھر میں کوئی نہیں ہے اس گھر میں داخل نہ ہو حت تائی ادا یہاں تک کہ تم کو اجازت دی جائے ہاں گھر والے ہوں گے تو تم کو اجازت دے دیں گے اگر انہیں اجازت دینا ہے اجازت کو نہیں دے رہا تو اس کا مطلب کہ گھر میں کوئی نہیں ہے اب آپ کہیں کہ گھر میں چلو کوئی بھی نہیں تو چلو میں جاتا ہوں اندر ہاں اس کی اجازت نہیں ہے اللہ یہ کہ اگر آپ کا اس گھر میں آنا جانا پہلے سے معروف ہے فرض کرو کہ یا تو ایسے قریب رشتہ دار کا گھر ہے بہن کا گھر ہے فرض کرو سمجھے نا کہ جس میں بہن ہی ہے بہن کی فرض کرو بیٹے بیٹیاں ہیں جن کا پردہ آپ سے کوئی مشکل نہیں ہے پردہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے یا کوئی ایسے با اعتماد لوگ ہیں آپ کے اور ان کے درمیان ایسا اعتماد ہے کہ آپ کا اس گھر میں جانے سے کوئی کسی طرح کا کوئی شک و شبات کس طرح کی کوئی ایسی تومتیں بہتان ایسی چیزوں کے لگنے کا کوئی امکان نہیں ہے ہاں تو ایسی جگہوں پر آدمی جا سکتا ہے لیکن ویسے کیا ہے کہ اگر گھر میں کوئی نہیں تو یہ نہ کہو بھی گھر میں کوئی نہیں میں جاتا ہوں تو اس کی بھی اجازت نہیں حتائی ادھر یہاں تک کہ تم کو اجازت دی جائے گھر اگر فرض کرو کہیں اور ہیں ان سے پوچھنے بھی آپ کے گھر میں فران چیز میں رہنا چاہتا ہوں ہاں ان سے پوچھ لو کہیں اور ہیں فون کر کے پوچھ لو کہ آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہے تو میں فلاں چیز مجھے ضرورت ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو اجازت دے دے بھی جاؤ گھر میں لے لو تو مشکل نہیں ہے لیکن بغیر اجازت کے حتیٰ کہ اگر گھر میں نہ بھی کوئی ہو تو تب بھی جانے کی اجازت نہیں اور اس سے معلوم کیا ہوا کہ گھر میں داخل ہونے سے کے لیے جو اجازت لینے کا حکم دیا گیا وہ صرف پردے کے لیے نہیں ہے صرف پردہ ہی نہیں بلکہ باقی چیزیں بھی ہیں گھر کے ساز و سامان ہیں گھر کی ساری چیزیں ہیں تو اس وجہ سے حتی کہ اگر کوئی بھی نہیں تب بھی داخل نہ ہو جب تک گھر والے اجازت نہ دے دیں گھر والے یہاں پر اجازت دینے کا معنی کہ آپ ان سے آج کے زمانے میں فون وغیرہ کر کے پوچھ لیں بھائی آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہے اور میں فلاں چیز لینا چاہتا ہوں تو آپ کو بتا دیں ٹھیک ہے آپ جائیے آپ جا کے لے لیں مشکل نہیں ہے میں ان کی لڑکوں مرجی او اور اگر تم کو یہ کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ اگر تم کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے اور کہا جائے کہ لوٹ جاؤ نہیں آؤ بھی اندر علامات فرجی تو تمہیں لوٹ جانا چاہیے ہوا ازکا کا اسی میں تمہاری زیادہ پاکیزگی تہارت ہے کیا خیال ہے اس کا کیا جی چیز برداشت ہوتی ہے ہاں ہمیں تو برداشت نہیں ہوتی لیکن صحابہ اکرام اس بات کا انتظار کرتے تھے بعد صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں میری ساری عمر یہ تمنا رہی ہے کہ کاش کہ میں کسی کہ دروازے پر جاؤں اور اندر جانے کی اجازت مانگوں اور وہ کہیں کہ نہیں لوٹ جاؤ تو میں لوٹوں تاکہ اس اللہ کے حکم پر عمل ہو جائے جی ہاں یہ ہے صحابہ کا انداز اور اثر یہی ہے کہ یہاں پر بھی ناراض ہونے کی ضرورت کیا ہے گھر والوں کے ایسے حالات ہو سکتے ہیں گھر والے ایسی کیفیت میں ہو سکتے ہیں کہ جس میں آپ کا جانا مناسب نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھائی لوٹ جاؤ مشکل نہیں کیا مشکل ہے اس میں لیکن یہ صرف ناسمجھی کی باتیں ہیں کہ بعض اوقات انسان اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزوں کو ایشو بنا کر ناراضگیوں اور یہ چیزیں کر دیتا ہے تو اللہ ان کی لک اگر تمہیں کہا کہ جا کے لوٹ جاؤ تو بجائے غصہ کرنے کے ناراض ہونے کے بجائے کوئی تنگی بے محسوس کرنے کے بلکہ جو ہے اس کی بجائے لوٹ جاؤ اللہ کا حکم اپناؤ اور گھر والوں کا حق ہے کیونکہ دیکھیے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دینا یہ کیا گھر والوں پر فرد ہے یہ نہیں ہے یہ گھر والوں کا حق ہے یہ حق گھر والوں کا ہے آپ کو دیں یا نہ دیں سمجھے آپ کا اس میں کوئی حق نہیں آپ کا اس میں کوئی حق نہیں گھر والوں کا حق ہے کہ آپ کو اجازت دیں نہ دیں تو اس لیے وہ ان کا حق ہے وہ دینا چاہیں تو دے دیں نہ دینا چاہیں نہ دیں آپ کا آپ ان کے اوپر آپ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی چیز فرد نہیں ہے نا یا تو فرد ہونا بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا حکم ہو کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں آئے کوئی اجازت لینا چاہے تو اس کو اجازت دو ہاں مہمان بازی کے حوالے سے حکم آیا ہے وہ ایک دوسری چیز ہے لیکن یہاں پر بات ہو رہی گھر میں داخل ہونے کی تو ایسا کوئی حکم نہیں ہے اللہ کی طرف سے تو اس لیے گھر والوں کا حق ہے وہ چاہیں تو اجازت دیں چاہیں تو نہ دیں مشکل نہیں ہے وہ بما تعملون علیم اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کو پوری طرح اچھی طرح جانتا ہے کہ تم کس نیت سے گھر میں جا رہے ہو اچھی نیت ہے بری نیت ہے کیا تمہارا مقصد ہے تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی کہ انسان چاہے بعض اوقات بڑا اپنے آپ کو اچھا بنا کر گھر میں داخل کرتا ہے لیکن نیتیں بری ہوتی ہیں تو بات صرف ظاہر کی نہیں اپنے دلوں کو بھی صاف رکھو اس کے بعد میں علی سا علی ان تدخلو ہن بیوت غیر مسکون تن متاع حمت القم علیکم سا علی کن جنا نہیں ہے تم پر کو گناہ ان تدخلو بوتاً کہ تم داخل ہو ایسے گھروں میں غیر مسکونتاً کہ جس میں کوئی رہنے والا نہیں ہے جس میں کوئی کسی کی رہائش نہیں ہے مسکونہ سے سکن سے کہ جس میں کسی کی رہائش نہیں ہے فیحا متاع القم ان گھروں میں تمہارا کوئی ساز و سامان ہے تمہارا کوئی فائدہ ہے یعنی yani بال اوقات گھر نہیں ہوتے کوئی دکان ہے کوئی ورک شاپ ہے کوئی یعنی کہ اس طرح کا کوئی یعنی کہ باؤنڈری ہے کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے کہ جہاں پر یعنی کہ اگرچہ وہ دروازہ ہے باہر کا اور شکل اس کی یعنی گھر کی شکل ہے لیکن تو وہاں پر داخل ہونے میں آپ کو یعنی کہ یہ نہیں کہ وہاں پر کسی کے پردے کا مسئلہ ہے یا دوسرا ہے تو وہاں پر کوئی رہنے والا کوئی نہیں ہے لیکن آپ کا کو کوئی ساز و سامان ہے آپ نے اٹھانا ہے نکالنا ہے تو اللہ مانتا ہے کہ تم پر کو گناہ نہیں ایسے گھر میں داخل ہونا کہ جس میں کوئی رہنے والا نہ ہو جس میں تمہارا کوئی ساز و سامان نہ ہو تمہارا کوئی فائدہ ہو فائدے سے مراد ساز و سامان بھی ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز وہاں سے لینی ہے اور فیضے سے مراد بھی ہو سکتا ہیں کہ تم نے وہاں پر جا کر کچھ وقت کے لیے آرام کرنا ہے بیٹھنا ہے کچھ کرنا ہے سمجھنا معلومات کو مجلس ہوتی ہے کوئی محفر مجلس ہوتی ہے جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں کو حال ہوتا ہے جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں تو یعنی کہ ایک عام یعنی کہ جو اپنے پبلک چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی کوئی چیز ہے مسجد فرد کرو یا کو حال ہے کوئی مجلس ہے تو کسی کی خاص وہ جگہ نہیں ہے کوئی وہاں پر رہنے والا نہیں ہے تو کیا وہاں پر بھی جاتے ہوئے اجازت لیں گے اللہ ماتا ہے کہ وہاں پر تم کو اجاز لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں پر کسی کو خاص جگہ نہیں ہے کوئی رہنے والا خاص نہیں ہے اور تمہارا وہاں پر جانے کا مقصد جو ہے اس میں کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے یا کوئی چیز دینا ہے تو اس میں تم کو جانے میں گناہ نہیں ہے اب یہاں پر اہتم غور کریے نہیں سارے کو کہ تم پر گناہ نہیں کوئی ایسے گھروں میں جانے میں یا ایسی جگہوں پر جانے میں اس کا معنی کیا ہوا کہ جو پہلے حکم بیان ہوا ہے وہاں پر اگر بغیر جاس لیے جاتے ہیں تو گناہ ہے سمجھا نا اگر وہاں پر بغیر اجاز لیے جاتے ہیں تو وہاں پر گناہ ہے کیونکہ یہاں پر اگر گناہ نہیں ہے اور یہ ہے قرآن کا انداز جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک چیز کے بارے میں اللہ ترماتا ہے کہ اس میں گنا نہیں ہے اس کا مطلب کہ اس کے اپوزٹ چیز جو ہے اس میں گناہ ہے اس میں گناہ ہے پھر ہمایا کہ ایسے گھر جس میں کوئی رہنے والا نہیں ہے اور جس میں تمہارا کو معلومات ہے تمہارا کو فائدہ ہے تم وہاں پر بیٹھنا اٹھنا چاہتے ہو کو آرام کرنا چاہتے ہو تمہارا کو فائدہ ہے اس میں تو ایسے گھر میں داخل ہونے میں کوئی تمہیں گناہ نہیں ہے مل علم معتبون اور ما تخت اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے یا چھپاتے ہو اب ان گھروں کے اندر بھی جہاں پر کوئی رہنے والا تو نہیں ہے لیکن تم کیا لے رہے ہو کیا دے رہے ہو کیا, کیا کر رہے ہو ہاں ممکن ہے کسی کو پتہ نہ چلے لیکن اللہ تعالیٰ یہ عالم جانتا ہے ہاں وہ دیکھ رہا ہے اس کو پتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تم یہاں سے کیا چیز اٹھا رہے ہو کیا رکھ رہے ہو کہ جس سے کوئی وہاں پر خرابی پیدا ہو سکتی کچھ بھی موجودہ زمانوں میں تو بڑا کچھ ہوتا ہے سمجھے نا آنے والے بم بھی رکھے چلے جاتے ہیں سمجھے نا تو اس لیے تمہارا آنے کا مقصد کیا ہے نیت کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے امین <mile> یغدمن ابسارحم <وقت> کہہ دیجیے مومن مردوں سے مومن مومن مردوں سے اور مردوں کا ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آنے والی دوسری آیت میں اللہ نے عورتوں کا الگ ذکر کیا ہے پرنہ تو اصل جو ہوتا ہے کہ مومنوں کے مومنوں کو کہہ دو مرد عورتیں سبھی اس میں شامل ہوتی ہیں لیکن یہاں پر چونکہ عورتوں کا الگ عورت سے ذکر آ رہا ہے اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ آیت جو ہے مومن مردوں کے لیے ہے کہ مومن مردوں سے کہہ دو کیا کہو یہ ابسارحم کہ وہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو نیچا کرنا اس کو پست کرنا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں من اب اپنی نگاہوں میں سے یہ نہیں کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں تو من کا لفظ جو ہے اس کو کہتے ہیں من تب عیدی تبعید کے معنی کے کچھ حصہ کچھ چیز کہ اپنی نگاہوں میں سے کچھ جو ہے نیچے رکھیں کیونکہ کچھ ایسی بھی نگاہیں ہوتی ہیں ایسا بھی وقت ہوتا ہے جب نگاہ کو اٹھانے کی ضرورت ہے آپ رستہ چل رہے ہیں تو آپ کو نگاہ کو اٹھا کر چلنے کی ضرورت ہے تاکہ رستہ دیکھیں سمجھے نا اب یہاں پر نگاہ کو نیچے رکھنا یہ معقول نہیں ہے عقل نہیں ہے تو اس لیے اللہ مات من اب سارم اور یہ ہے اسلام کی عدمتیں کہ جہاں پر ضرورت ہے انسان کو کسی چیز کی اس حد تک اس کی گنجائش اس کی اجازت دے دی اور جہاں پر ضرورت نہیں ہے اس کے اس سے اس کو روک دیا تو کہ مومن مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اپنی نگاہوں میں سے نیچا رکھیں یعنی جہاں پر نگ, آ, نگاہ کو اٹھانے کی ضرورت ہے اٹھائیں اور جہاں پر نگاہ کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے نگاہ کو نیچا رکھیں اور خصوصاً اگر نگاہ کو اٹھانے میں کوئی یعنی کہ غلط چیزیں پیدا ہوتی ہوں, وہاں پر گناہ کا امکان ہو۔ کوئی نامحرم عورتیں نظر آتی ہوں کسی غلط چیزوں پر نظریں پڑتی ہوں تو پھر وہاں پر نگاہ کو نیچے رکھنا ہے اور اگر ایسی چیز نہیں ہے تو اصل یہ ہے کہ نگاہ کو اٹھا کے رکھو مشکل نہیں تو فرایا کہ اپنی نگاہوں میں سے نیچے رکھیں اور نگاہ کو نیچے رکھنے کا حکم کیوں دیا کیونکہ سابقہ جو ذنا کا بہتان کا یہ سارے جو ہم پڑھ کے آئے ہیں ساری اس چیز کا دار و مدار اس نگاہ پر ہے اس نگاہ پر ہے جس کا جس طرح گھر کا گھر میں داخل ہونے کے لیے دروازہ ہوتا ہے ایسے ہی دل میں داخل ہونے کے لیے نگاہ ہے جس کا گھر کا گیٹ جو ہے وہ دروازہ ہے گھر میں داخل ہونے کے لیے وہ اس کی انٹرنس ہے ایسے ہی دل کی انٹرینس کیا ہے وہ نگاہ ہے ہاں نگاہ ہے جو نظر پڑتی ہے سب سے پہلے اور یہ پھر دل کے رستے یہاں پر کھلتے ہیں اس لیے کسی نے کہا ہے نظر الفطامۃ الفصلام الف کلام الفد الفلقہ مصر کے ایک شاعر ہیں احمد شوقی انہوں نے کہا کہ ہوتا کیا ہے پہلے نظر پڑتی ہے کسی غیر محرم عورت پر اور نظر پڑنے کے بعد بعد اوقات کوئی مسکراہٹ ایسی چیز ہوتی ہے سلام ہوتا ہے کلام ہوتا ہے بات چیت ہوتی ہے اور پھر جو ہے کوئی ملاقات ہوتی ہے اور پھر آگے بدکاری زنا کے رسے کھلتے ہیں تو اس لیے اصل یہ چیز کہاں سے شروع ہوتی ہے نظر سے دیکھنے سے وہ بے باک نظریں وہ کھلی چھوڑی ہوئی نظریں وہاں سے کام شروع ہوتا ہے اس لیے بعض روایتوں میں جس طرح آتا ہے کہ نظر جو ہے دیکھنا جو ہے نگاہ جو ہے یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے شیتان کے تیروں میں سے تیر ہے اس لیے آپ نے ہر تری کو فرمایا نہ نظرا کہ اگر ایک بار اچانک نظر پڑ جائے تو اس کے بعد دوبارہ نظر اٹھا کے دیکھو نقل اولا ونے سطوے کہ جو اچانک پڑ گئی تھی وہ تو تمہارے لیے تھی یعنی اس پر تم پر گنا نہیں لیکن دوبارہ نظر جو دیکھنا ہے یہ تمہارا حق نہیں ہے اسی طرح ایک صحابی نے آپ سے پوچھا نظر کے بارے میں دیکھنے کے بارے میں تو آپ مائیں کہ اگر اچانک بغیر ارادے کے نظر پڑ گئی وہ بھی سمجھے نا یعنی کہ پہلی نظر پڑ گئی ہم کہیں گے اچانک بغیر ارادے کے نظر پڑ گئی اور دونوں عبادتوں میں فرق ہے پہلی نظر پڑنے کا معنی مجھے پتہ ہے اگرچہ میں دیکھا نہیں ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ سامنے سے عورت آ رہی ہے یعنی محسوس ہو رہا ہے کہ سامنے سے عورتیں ہیں یا سامنے سے عورت آ رہی ہے محسوس ہو رہا مجھے اگرچہ میں دیکھا نہیں ابھی تک تو کیا میں پہلی نظر ڈال سکتا ہوں اس پر نہیں سمجھے نا تو جس نظر کی اجازت دی گئی ہے وہ اچانک بغیر ارادے کے بغیر ارادے کے کیونکہ یہاں پر بھی بعض وہ جو بے حیائی کے رسے ڈھونڈنے والے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں بھی پہلی نظر تو جائز ہے نا اور پھر پہلی نظر ان کی ختم بھی نہیں ہوتی کہ بعض اوقات دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے کون سی دوسری نظر ڈالی ہے ابھی تو پہلی نظر ہی چل رہی ہے تو یہ سارے شیطان کے رستے ہیں تو کہنے کا مقصد کہ جس نظر کی اجازت دی گئی ہے وہ اچانک بغیر ارادے کے نظر جو ہے یعنی مجھے نہیں پتا کہ سامنے کیا چیز ہے کوئی انسان ہے کوئی جانور ہے سمجھے نا کوئی اور چیز ہے تو میں ایسے ہی نظر اٹھائی اور سامنے کو عورت ہے تو یہ اچانک نظر اور وہ بھی کیا ہے آپ میں صرف بس رکھ کہ اچانک نظر بھی پڑ جائے تو فوراً اپنی نظر کو پھیرنا لیکن کہ اس کو ٹکٹکی ٹک باندھنا بلکہ فوراً پھیرنا اس کو اور دوبارہ نہ دیکھنا تو یہ ہے کہ جو اس حوالے سے تو بات کر رہی کہ اچانک نظر کی اجازت دی گئی لیکن اگر پہلے سے احساس ہو پتہ ہو کہ بھی یہاں پر عورتیں ہیں سامنے عورتیں نظر آئیں گی تو پھر وہاں پر نظر اٹھا کے دیکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے چاہے پہلی ہو یا کوئی اور ہو تو بات کر رہے تھے نظر کے حوالے سے کہ چونکہ نظر جو ہے یہ دروازہ ہے دل کا ان برائیوں کا ان سارے شیطان کے رستوں کا اس لیے نظر کی حفاظت کا حکم دیا گیا پہلے مردوں کو پھر عورتوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اور جھکانے کا معنی کہ نظروں کو بے باک نہ چھوڑیں یعنی ضروری نہیں کہ جھکا کے رکھیں بعض اوقات نظر کو دوسری طرف پھیرنا نگاہ کو دوسری طرف پھیرنا ہوتا ہے تو یا کوئی اور بھی چیز ہو سکتی ہے آنکھیں بند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات کوئی بھی ایسی چیز تو اس لیے مقصد جو ہے وہ کسی ایسی چیز کو نہ دیکھنا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو تو فما کے مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اپنی نظروں میں سے اور و فروجہ ہوں اور اپنی شرم کی حفاظت کریں اسی اللہ کے نبی اصلاح صحیح میں کہ جو آدمی مجھے گارنٹی دیتا ہے دو چیزوں کی وہ دو چیزیں کیا ہیں ماں بہ ن لکھی و ماں بہ نہ فخر یہی کہ جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے زبان اور جو اس کے دونوں رانوں کے درمیان اس کی شرمگاہ ہے جو مجھے ان دونوں چیزوں کے زمانت دے دیتا ہے میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں اور واقعی حقیقت یہی ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں جو اصل انسان کے ان کے بربادی کا جو گناہوں کا نافرمانیوں کی بنیاد ہیں زبان بات چیت کے لحاظ سے اور شرمگاہ جو ہے وہ انسان کے اخلاق و کردار کے حوالے سے یعنی صرف شرمگاہ نہیں بلکہ اس سے پہلے جو اس کے مقدمات ہیں اسی لیے زنا کے حوالے سے کیا فرمایا والا تقرب اس کہ ذنا کے قریب بھی نہ جاؤ کہ صرف زنا کرنا ہی حرام نہیں ہے بلکہ سارے وہ رستے اختیار کرنا کہ جس پر چل کر انسان زنا تک پہنچ سکتا ہو وہ سبھی کے سبھی بند کر دیے گئے سبھی کو حرام قرار دیا گیا جس میں نظر بھی ہے جس میں کسی غیر محرم عورت سے نجائز بات چیت بھی ہے نجائز بات چیت ہاں بات چیت کا آگے ذکر آئے گا وہ جائز ہے اس کے ساتھ خلوت کرنا ہے الگ سے الگ الگ ملنا جلنا ہے اٹھنا بیٹھنا ہے کوئی بھی ایسی چیزیں کرنا یہ سارے ضلع کے مقدمات ہیں سارے ضلع کے اس سے پہلے کے سارے رستے ہیں آخر میں چل کر جو بدکاری بے حیائی پر ختم ہوتے ہیں اس اللہ کے نبی و انسان پر اللہِ نے ان اللّہ کتب عالمن عدم حضرہ منظع کہ اللہ نے انسان کے اوپر اس کی زنا کی جو اس کا نصیب ہے حصہ لکھا ہوا ہے ادر ادرکلام حال اس نے وہ یہ چیز کر کے رہنا ہے فضین العین النظر آنکھوں کا بھی زنا ہے وہ کیا ہے وہ دیکھنا ہے آپ نے نظر کو زنا کا نام دیا ہے وزیلا نسان المنطق ہاں زبان کا بھی ذنا ہے وہ کیا ہے بولنا کسی غیر محرم عورت سے کو ان کے ناجائز باتیں کرنا یہ زنا ہے منسو تمنا اور دل ہے جو تمنا کرتا ہے دل کے اندر خیالات پیدا پیدا ہوتے ہیں وہ تشتہی تمنا و تشتہی بلفرجو صداری کا ہو اور آخر میں شرم گاہ ہے کہ جو اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کی تقریب کرتی ہے کہن کے مقصد کہ آپ نے آنکھوں کے بھی نظر کو بھی زنا کا نام دیا زبان سے بولنے کو بھی ذنا کا نام دیا اور حتی تک کہ دل کے جو سوچ و فکر ہیں دل کے تصور خیالات جو ہیں وہ بھی اسی میں اس کو شامل کیا تو اس لیے بات کرنے کا مقصد بات صرف زنا کی بدکاری کی نہیں ہے کہ جو آخر میں جا کر جو اینڈ ہے بلکہ اس سے پہلے سارے جو اس سے جو اس کے رستے ہیں وہ سارے اللہ آپ سے اس کو باقاعدہ زنا کا نام دیا ہے تو جس سے بچنے کی ضرورت ہے تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ہے جو یعنی کہ حتّیٰ کے نظر کے حوالے سے اور بھی کیا حادث جس میں آپ سے اس چیز کا حکم دیا کہ آدمی کو کس چیز کو یعنی کہ دوست دیکھنے کی اجازت نہیں مرد کو کسی عورت کو سوائے جو اس کی محرم ہیں ہاں ان کو دیکھے گا یا بیوی لونڈی ہے کہ جن بیوی لونڈے کے درمیان اور خامد مالک کے آقا کے درمیان کس طرح کا کوئی چیز کا پردہ نہیں ہاں باقی جو غیر محرم عورتیں ہیں ان کو دیکھنے کی اجازت نہیں تو میں افضال علکم یہ نظروں کی حفاظت کرنا شرمگاہ کی حفاظت کرنا اسی میں تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی ہے پاکیزگی تمہارے جسموں کی بھی تمہارے دین کی بھی تمہارے اخلاق کی بھی اور تمہارے استوں کی بھی پاکیزگی کس طرح سے اپنی نظروں کو بچا کے رکھو گے شرم گاہوں کی حفاظت کرو گے دین بھی بچے گا اس سے بھی محفوظ رہیں گی اور تہمت بہتانات ان چیزوں سے بھی انسان دور رہے گا ان اللہ خبیرم بیما اسنعل بے شک اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں یہاں پر بھی تنبی انسان کو کی گئی کہ بعض اوقات انسان ظاہری طور پر تو بڑا نیک پاک بنتا ہے لیکن دلی طور پر اندر کے اس کے ارادے کیا ہیں اندر اس کے کیا کیا شیطانی وصف سے خیالات ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تنبی کرتے ہومایا کہ صرف بات ظاہری چیزوں کی نہیں ہے صرف بات جو ہے وہ جو سر عام چیزیں ان کی نہیں ہے جو چھپی چیزیں ہیں جو چھپ چھپا کر تم کرتے ہو یا دل کے اندر جو تمہارے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے بارکل وفیقم ثقاف اللہ خیر